اور میں اپنی نفس کو بے قصور ناؤ بتاتا بےشک نفس تو برائی کا بڑا حکم دئی والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے بے شک میرا رب بخشنی والا مہربان ہے